پھر اس کے بعد تھوڑی رعایتی دی کہ, من کہ آدھی رات آرام اور آدھی رات کی بات یا آپ ایسا کریں کہ دو حصے آرام کر دیں اور ایک حصہ ہی بات کریں کی وجہ کیا تھی کہ اللہ اپنے نبی کی تربیت فرما رہے ہیں ان کو تیار فرما رہے ہیں کہ اس کو ہم نے پورے عالم کے لیے آدھی بنانا ہے پوری انسانیت کے لیے ہم نے آپ کو ہدایت کا ذریعہ بنانا ہے ہمیشہ البا نے لکھا کہ اللہ کی ہر چیز میں حکمت ہے۔ ورنہ ایمان سے کہیں کہ اللہ کے آگے کیا مشکل تھا کہ بھائی جو نہ کرتے اور اگر بھائیوں نے جرت کر دی تھی اللہ یعقوب علیہ السلام کو خبر فرما دیتے کہ جی فلاں کنویں میں دو منٹ پہ آتے اسلام کو ڈال ہیں دو منٹ میں نکال لیں لیکن یہ ساری اللہ کی حکمت ہے۔ اب جناب ایک اور اللہ کی حکمت دیکھیں کہ بادشاہ نے خواب دیکھا اس لیے باد الما فرماتے ہیں کہ خدا کے قرآن میں آپ دیکھیں کہ بعض صورتوں میں کیسے عجیب عجیب بھی آنے واقع آتے مبارک ہیں کہ سورت یوسف میں اگر آپ دیکھیں تو سارا مسئلہ جو ہے اس کی بنیاد خواب ہے یوسف علیہ السلام نے بھی خواب دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام کی بنیاد جو تھی وہ کیا تھی خواب تھی کہ انی رأیتو اچھا پھر انہوں نے بھی خواب دیکھا کہ جو جنہوں نے آگے مسئلہ پوچھا تھا اس جن کے اندر کہ انی ارانی آسرو وقال الاخر انی ارانی احمل فو کراسی خوب یہ بھی خواب تھا اب جناب ایک بادشاہ نے ایک اور خواب دیکھا وَقَالَ الملك إني أرى سبع بقرات سمان سبع بقرات سمان يأكلهن سبع إجاب وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات ائیو ہل ملو اب تی رویا ان کن تم لویا اب بادشاہ نے خواب دیکھا اس نے خواب یہ دیکھا کہ سب اب سمان ان سات گائے ہیں تر تازہ لیکن سات اور گائے نکل آتی ہیں بالکل لاغر کمزور مریل سڑ قسم کی وہ ان کو کھا جاتی ہیں پھر دیکھا کہ عجیب بات ہے کہ سنبلات سنبل کہتے ہیں جس میں دانے ہوتے ہیں آپ نے گندم کا دیکھا ہے نا اوپر جو لگا ہوتا ہے اسی کو کہتے ہیں عربی میں سنبل جس میں دانے باقو کہ سات شاخیں ہیں اور اس میں دانے ہیں اور اور سات شاخیں ہیں بالکل سوکی ہوئی وہ سوکی ہوئی سب کو ختم کر دیتی ہے بادشاہ دیکھ رہا ہے خواب جب دیکھا تو بادشاہ حیران ہو گیا پریشان ہو گیا اور صبح اپنے جو اس کی مجلس میں بیٹھنے والے لوگ تھے بڑے پڑھے لکھے سردار علماء اس کے زمانے میں جو بھی احبار وغیرہ تھے ان کو بلایا کافت پھر ہو مجھے بتلاؤ میرے خواب کی تعبیر کیا ان کو تم رو یا تھا برو انہوں نے جب سنا بادشاہ کی یہ بات انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ پریشان نہ ہوں یہ خواب نہیں ہے قالوا <تصفيق> کالو وَمَا نوی لام کہا بادشاہ سلامت بالکل آپ نہ گھبرائیں یہ کوئی خواب نہیں یہ تو مشی ہے جیسے متفت لکڑیاں ہوں تو کٹھی ہو جائیں خیال میں حلف میں اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جب آدمی سو جاتا ہے تو جب اس کا شعور سو جاتا ہے تو لاشعور جاگتا ہے تو جب لا شعور جاگتا ہے تو جو دن میں واقعات اس کے سامنے گزرے ہوں وہ وہی رات کو نظر آ جاتے۔ یہ تو ادغاث ہے وہ خواب ہے ہی نہیں اور ایسی باتوں کا ہم کوئی علم نہیں رکھتے چلو اگر یہ خواب بھی ہو تو رویا جو ہے وہ ایک علم ہے ہم نہیں جاتے اب جب خواب کی بات چلی خواب کی تعبیر کوئی نہ دے سکا بادشاہ کی پریشانی جو تھی وہ اور بڑھتی گئی تو ساقی جو کھڑا تھا نا ساتھ اس کو بات یاد وکال الدی نجام ہوما ود کرباد بت ابھی فل <فَأَرْصِلُون> جس کو پناہ مل گئی تھی اور جو چھوٹ گیا تھا جو ساقی بن گیا تھا ود أُمَّتٍ مدت کہ بڑی مدت کے بعد اب جناب اس کو بات تھی وہ یاد اچھا ایک یاد رکھیں ایک کی رات اور بھی ہے باد ام ہند کہ اس کو یاد آئی نسیان کے بعد امہ کہتے ہیں بھول جانا کہ اتنی عرصہ بھول جانے کے بعد اب اس کو بات یاد آئے اور پہلی کی رات کے معنی امت ان مدت مدتن بہت مدت جب گزر گئی یاد آئی اس نے کہا بادشاہ سہمت ان کنسل اگر مجھے آپ اجازت دیں اگر مجھے جیل میں جانے دیں تو میں آپ کو تعبیر لے کر دیتا ہوں اس نے کہا جناب وہاں تو ایک ایسا آدمی بیٹھا ہوا ہے کہ جو خواب کی تعبیر کا عالم ہے ہم نے خواب دیکھا اس نے تعبیر دی اسے پھر بادشاہ کو قائل کیا قرآن اختصار سے بات فرماتا ہے بادشاہ نے حکم دیا ابھی ایسی اگر کوئی بات ہے تو جلدی جاؤ فور جائے فوراً اب جناب فوراً جب آیا اور آنے کے بعد قرآن پاک کہتا ہے کہ اس نے بڑے بڑے اعزاز سے خاتم کیا کہ یوسف سب ائی اور صدی فی سبع بقرات بقراتن سمانی یا کل ہن سب سنبلات خضر و بلا تن خدری و اخرا وسات لعلہم نے کہا کہ یوسف علیہ السلام مہربانی کریں آپ میں بتائیں کہ ایسے بادشاہ نے خواب دیکھا ہے کہ سات گائیں ہیں موٹی اور سات ہیں دبلی اور دبلی جو ہے موٹی کو کھا جاتی ہیں اور سات شاخیں جو ہیں وہ دانے دار اور سات خالی ہیں وہ ان کو کھا جاتی ہیں مہربانی کریں آپ میں تعبیر دیں ہم بہت پریشان ہیں تاکہ میں تعبیر لے کر لوگوں کے پاس پہنچوں ان لوگوں کو جن کو اس تعبیر کا پتہ نہیں ہے اب دیکھیں کہ شاہ نے پیغمبر ہے یہ گلہ نہیں دیا کہ اچھا سات سال کے بعد آج جس کی بلا ہمارا ہاں. کوئی آدمی ہوتا تو وہ تو کہتا ہے نالکالی ایک پھر آ گیا خواب کی تعبیر دینے کے لیے آپ نے بالکل اس طرف توجہ ہی نہیں کی, کی بھی تم بھول گئے تم نے نہیں کہا تم نے کیا کیا تم نے بڑی زیادتی کی پھر آ گیا وہ خواب کی تعبیر دینے شاہ نے پیغمبر فرمایا بات سنو. اصل بات یہ ہے کہ تم اس خواب میں یہ دکھایا گیا ہے کہ سات سال کے لیے ایسا قحط پڑے گا او یعنی وہ مدہ اور مڑ جانور جو ہیں گویا وہ غالب آ جائیں گے اور موٹے ختم ہو جائیں گے اور آبادی والے دانے ختم ہو جائیں گے اور جو خشکی ہے وہ غالب آ جائے گی ختم ہو جائے گا سات سال قحط کا اور سب کا جو اشارہ ہے اس سے ساتھ نکلتے ہیں سات سال کا عرصہ ہے لیکن بات سنو تم ایسا کرو کہ بادشاہ سے یہ حکم جا کے بادشاہ کو سمجھاؤ کہ اب جو کاشت کریں اور جو زیر کریں جو دانے نکلیں ان کو فضر بھی سم بولے ان کو اسی کے اندر رہنے نے محفوظ کر بس ضرورت کی چیز لے لے باغی اور خدا کی شان دیکھو کہ ہزاروں سال پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ دانے کو اس کے اپنے خول میں رہنے دو فضروح بھی تم پن ہی آج ہزاروں سال کے بعد یہ تحقیق ہو گئی ہے کہ آپ سیمنٹ کی عمارتوں میں رکھیں آپ ان کے لیے خصوصی طور پر جناب سٹور بنوائیں اور میں مختلف کیمیکلز کی آپ جو ہے صفائی کروائیں لیکن ایک مدت کے بعد گندم کا دانا ہو یا کوئی دانا ہو وہ گل جاتا ہے اس کو کوئی نہ کوئی چیز گھن لگ جاتی ہے لیکن اگر اس کو اپنے سٹے میں اپنی شاخ میں رہنے دیں تو دس سال نہیں ہزار سال پڑا رہے خراب نہیں ہوتا یعنی اس کو اسی, اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا نا آپ تو ماشاءاللہ جاتے ہیں اپنے ملکوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جو ہے نا بھوسے کے اندر گندم کو محفوظ کرتے ہیں کیونکہ جب وہ اپنے اصل میں محفوظ رہتی ہے تو خراب نہیں ہوتی اور اگر آپ کمرے میں بند کریں آپ سٹور میں بند کریں آپ سیمنٹ سٹور بنا لیں کچھ بنا لیں لادمن خرابی ہو اور یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام نے ہزاروں سال پہلے بتائی تھی کہ آپ ایسا کریں کہ جو اس سال آبادی ہو نا اس کو محفوظ کرو اور جب وہ کہت کے سال آئیں تو ان سے گزارا کریں تو اس سے کہت کے سال جب گزر جائیں گے تو آپ تو آپ کو تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی نا آپ کے پاس ذخیرہ موجود ہے پریشانی تو ان لوگوں کی ہوگی جو ذخیرہ نہیں کر سکتی اور پھر یہ بھی بتلا دیا کہ یاد رکھو کہ سات سال کے بعد جو ہے پھر ایک خوشی کا دور آئے گا پھر راحت کا دور آئے گا کیونکہ یہ اللہ کی سنت اللہ ہے کہ اگر کسی پر سختی آتی ہے تو اس کے بعد نرمی بھی آتی ہے۔ اگر کہیں کہت آتی ہے تو پھر اس کے بعد ہریالی بھی آتی ہے۔ اگر رات ہوتی ہے تو پھر دن بھی نکلتا اگر کسی آدمی پہ پریشانی کا ایک دور آ تو اس کے بعد اللہ اس پریشانی کے بجائے اس کو راحت و آرام بھی عطا فرماتے یہ اللہ کے فیصلے ہیں جو کبھی تبدیل نہیں ہوتے ان نمال ہر تکلیف اور شدت کے بعد آسانی جو ہے وہ لازم پیدا ہوتی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر دے کے بھیجا اب جب اس نے آ کے بادشاہ کو تعبیر بتائی تو بادشاہ تو حیران ہو کہا جیب بات یہ میرے پاس جو بیٹھے درباری قسم کے وظیفے کھانے والے یہ تو کہتے تھے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کیا بات ہے اور یہ تو اذخاس و اعلام ہیں لیکن یہ ہے تعبیر یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحیح معنی میں عالم ہے صحیح معنی میں معبر رویا ہے اور صحیح معنی میں اعزاز اکرام کا مستحق ہے اور بادشاہ نے کا وکال الملک رسول نسوت اللہ تی دکیم بادشاہ نے کہا کہ جلدی لے کے السلام جب کاشد آ گیا آزادی کے پروانے آ گئے علیہ السلام نے کہا کہ نہیں میں تو نہیں جانا جی بات ہے آپ کی آزادی کا پروانا ہے بادشاہ انداز بالکل نہیں ماں بال نسبت اللہ دیا پہلے ان عورتوں کے بارے میں تحقیق کرو جنہوں نے مکر کیا جنہوں نے سازشیں کی جنہوں نے مجھے بہلایا پھسلایا ان کے بارے میں تحقیق کرو میں جب یہاں سے نکلوں تو میرا دامن صاف ہو یہ نہ ہوگا چلو جی بادشاہ کو ضرورت پڑ گئی تو ایک مسئلہ بتا دیا تو بادشاہ نے چھوڑ دیا لیکن وہ الزام تو اسی طرح میرے اوپر لگا رہے گا اس لیے حضرت آقا انعام صلی اللہ علیہ وسلم نے شان یوسف کے بیان میں ارشاد یہ تو یوسف کا کمال تھا اگر ہمیں بھروانا ملتا ہم تو چلے جاتے ہم تو بغن چلے جاتے ہم نہ کہتے کہ جی پہلے تحقیق کرو پھر, پھر بعد میں نکلیں گے فرمایا یہ شان یوسف بنے اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ یہ حضور کی تواز ہے کہ حضور اپنے پیغمبر بھائیوں کی شان کو بڑھایا کرتے تھے لیکن اس سے بڑھانے والے کی شان اور بڑھ جاتی ہے کیونکہ جب آپ کسی عالم کے بارے میں عزت کا الفاظ استعمال کریں گے تو یہ آپ کے علم کی دلالت ہے جب آپ کہیں گے جی نہیں فلاں تو بہت بڑے عالم ہیں وہ تو بہت بڑے بزرگ ہیں ہم تو بھائی ان کے طالب علم بھی نہیں بن سکتے تو یہ دراصل کہنے والے کا اعزاز ہوتا ہے اس میں اس کی کمی نہیں اور بعض الما نے فرمایا کہ نہیں ان نے کہا کہ دراصل حضور پاک نے جو فرمایا نا کہ اگر ہم یوسف علیہ السلام کے بجائے ہوتے تو ہم تو صبر نہ کرتے اپنی امت کو تعلیم دی کہ نبی کا مقام اور ہوتا ہے تمہیں اگر کبھی ایسا موقع ملے تو فائدہ اٹھا لینا تم تحقیق میں نہ بڑے رہنا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تحقیق میں اور امتحان میں پھنس جاؤ یہ تو مقام نبوبت تھا جو یوسف علیہ السلام نے کہہ دیا اگر تمہیں کوئی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی فائدہ ادا فرما دے کوئی رعایت مل جائے کوئی موقع مل رہا ہو تمہاری جان بچنے کا تو فوراً بچا لو تم اس بات کو آگے لمبا کرنے کی کوشش نہ کرو اس لیے حضور کا ہر عمل جو ہے قیامت تک کے لیے چونکہ تعلیم تھا کہ آپ کے بعد نبوت کوئی نہیں اس لیے دراصل یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے وہ بھی ایک تعلیم ہے آپ نے فرمایا جی پہلے تو تحقیق کرو اچھا خدا کی شان دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کا مقام کرم دیکھیں اور مقام نبوت دیکھیں نسوت اللہ تی ان عورتوں کے بارے میں جن جی نے مکر میں ہاتھ کاٹے تھے ان سے تاغی کریں کا نام نہیں لیا امراض العزیز کا نام نہیں لیا کہ اس سے تعیق کریں اصل تو وہ ہے اصل تو وہ ہے جس کی وجہ سے یہ سارا قصہ بنا اسی نے دعوت دی وہ عورتیں تو پھر بعد میں آئی نا اصل سبب جو ہے وہ تو امراض العزیز ہے لیکن چونکہ آپ ان کے گھر میں رہے تھے وہ آپ کی محسن تھی آپ نے ان کے گھر میں کھانا کھایا تھا تو فرمایا جب ان کی بات چلے گی تو اس کو تو خود بخود بلا لیا جائے گا نا میں کیوں نام لوں میں تو اپنی طرف سے اس کا نام نہ لوں تو یہ مقام نبوت ہے اور یہ مقام عزمت انبیاء ہے کہ آپ نے اپنی قسطنا کا نام لینا گوارا نہیں کرنا اب جب بادشاہ کے بعد پیغام پہنچا بادشاہ نے سب کو بلا لیا <تصفيق> میں بتاؤں تم نے کیا کیا کیوں یوسف علیہ السلام کو پھسلایا کیوں بہلایا کیوں بکر کیے کیوں یہ سب کچھ کیا کلسو اب سب نے کہا کہ خدا کی قسم ہم نے تو یوسف پہ کوئی برائی نہیں دیکھی خدا کی شان ہے بالکل یوسف علیہ السلام پاک ہے یہ جو کچھ بھی کیا ہے ہم نے کیا ہے ہماری زیاتی ہے ہمارا قصور ہے یوسف علیہ السلام پر کوئی الزاف نہیں اب جب جناب چونکہ جب ان کو بلایا گیا تو صاف بات ہے کہ امراض العزیز ہے یا جو ہے اس کو بھی تو بلانا تھا کیونکہ اسی کے گھر میں تو یہ سارا واقعہ ہوا تھا تو اس نے جب دیکھا کہ سب نے اعتراف کر دیا کر لیا کال عزیز الس حساس الحق انا و اناوت لمن الصادقین نے لکھا ہے کہ دیکھو کیسا انقلاب ہے یہ وہی عورت ہے نا جس نے اپنے خامند کو دیکھ کے یہ کہا تھا کہ, من اراد سوال اللہ ان عذاب کہ اس بندے کا کیا جزا ہونی چاہیے جس نے آپ کے اہل پہ ہاتھ ڈالا ہو اس کے لیے تو عذاب دردناک ہو اس کو جیل بھیجا جائے آج وہ کچھ کتنی تبدیل ہوئی ہے ان نے کہا کہ اس وقت جذبات عشق جو تھے نا وہ ذرا تازہ تھے اب پختہ ہو گئے تھے اب, اب اس یوسف علیہ السلام سے سات سال جدائی تھی اور یوسف علیہ السلام اتنے بڑے ابتلا سے گزرے تھے تو اب بیوی بی کو بھی عقل آ گئی تھی کہ اب الزام لگانے سے کچھ نہیں بنتا جو حقیقت ہے اس کو ظاہر کرنا چاہیے اس لیے اس نے فوراً کہا کہ اللہ حق حاصل حق اب تو بھائی سچی بات جو ہے کھل گئی اب تو کوئی رات رہا نہیں انا ہی. میں نے ان کو بہلایا تھا بسلایا تھا اللہ کی قسم وہ تو پاک تھا اس کا تو کوئی گناہ نہیں اس نے تو جو بات کی ہے کی ہے زالکلی عالم انی لم اخن کئی دل خا اب اس میں بھی دو قول ہیں بات علما فرماتے ہیں کہ زال کلی تاکہ وہ جان لے کہ میں نے خیانت نہیں کی اس کی عدم موجودگی میں یہ یوسف علیہ السلام کا قول ہے یہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بھئی میں اس لیے تحقیق چاہتا ہوں کہ ایک لمحے کے لیے بھی عزیز کے دل میں خیال آ جائے کہ شاید میں نے خیانت کی ہو. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہر بات واضح ہو جائے اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں یار یوسف علیہ السلام کے کلام کو اگر لیا جائے تو پھر اتصال کلام نہیں رہتا چونکہ پہلا کلمتلیخا کا ہے ابراد العزیز کا ہے کہ اللہ انراوت واد امراط العزیز نے کہا کہ میں نے بہلایا میں نے دعو کیا یوسف سچا ہے اور آگے بھی اسی کا کلام ہے ذالک علی آلم انی لم اخن ہو بل گئی اللہ لا قید امراض لگی میں یہ چاہتی ہوں مجبور ہو کے مدہوش ہو کے میں نے یہ کیا اور اس کے بعد پھر میں نے گناہ تو کوئی نہیں کیا صرف یہ ہے کہ میں نے ان کو مائل کرنا چاہا میں نے ان کو اپنی طرف بلایا لیکن میں نے کوئی خیانت نہیں کی میں نے کوئی زنا نہیں کیا میں نے کوئی ارتکاب آب نہیں کیا وبا بلری نفسی ان سولہ علام ان نبی غفور <الرَّحِيم> اور اس کے ساتھ میں اپنے نفس کی برات کا بھی اتنی اظہار کر سکتی کیونکہ نفس تو ہے ہی ایسی چیز کہ اس کے اندر اس قسم کے خیالات کی آما جگہ ہو سکتی ہے ہاں مگر وہ لوگ جن پہ اللہ کی رحمت ہو اور جن کو اللہ معصوم رکھیں اور جن کی اللہ حفاظت کریں اور میرا سادھ یہ بھی ہے کہ اللہ پاک پخشنے والے بھی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ محنت رحمت فرمانے والے بھی ہیں تو یہاں تک سید یوسف علیہ السلام کو آزادی ملی اور الزام سارے ختم ہو گئے اور بڑے شانوتم طرق سے اللہ نے ان کو جیل کی زندگی سے نکال کے قصر شاہی میں پہنچایا اور بادشاہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے پاس رہیں آپ میرے مقرب بن کے رہیں آپ سارا اس نظام کو ہاتھ میں لے لیں اب آپ کو میں علیحدی جانے دوں گا زندگی رہی تو بات باقی واخر الحمد الحمدللہ رب العالمین برادرانی اسلام واجب الحترام بزرگ دوستو بھائیو عزیز نوجوانو قصص الانبیاء علیہ سلاد والسلام کے ذمن میں دروس سابقہ میں ہم نے سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ مبارک کو اس مقام تک پڑا تھا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو جب جیل سے رہائی کا آزادی کا پیغام پہنچا تو آپ نے آنے سے انکار کر دیا فرمایا کہ جب تک اس مسئلے پر بحث نہ کی جائے جو الزام مجھ پہ لگایا گیا اور نہ کردہ گنا مجھے جیل میں بھیجا گیا تو پہلے ان عورتوں کے بارے میں جنہوں نے سازش کی جنہوں نے وکر کیا کہ نیتیں ان کی کھوٹی اور جیل میں مجھے بھیجوا دیا پہلے میرے دامن کی عزت و عبت کا فیصلہ کیا تحقیق ہو گئی ان خواتین نے بھی اعتراف کیا اپنے گنا کا عزیز مصر کی بیوی بی، زلیخا یا رائی یا جو بھی نام تھا اس نے بھی اعتراف اب بعض علماء کرام کی رائے مبارک یہ ہے کہ مما نفسی یہ ساری کلام جو ہے یہ بھی اسی امراۃ العزیز اور اکثر علماء اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ نہیں یہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا کلام کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی شان نبوت کا مرتبے کا مقام یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ میں نے اپنے عزت و عصمت کی حفاظت کے لیے تو یہ بات کی ہے لیکن کوئی آدمی کوئی بھی انسان جو ہے فطرتن اپنے نفس کی شوقیوں سے تو محفوظ نہیں رہ سکتی یعنی تبادت فرمائی تاکہ یہ نہ سمجھا جائے کہ بس میں صرف ان کو الزام دے رہا جیسے آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو بڑے لوگ جو ہیں وہ محاورتن یہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی صرف آپ سے غلطی نہیں ہوئی ہم سے بھی تو غلطیاں ہوتی ہیں حالانکہ چاہے ان سے غلطی نہ بھی ہوئی تو اسی لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ کلام جو ہے یہ بھی سیدنا یوسف علیہ السلام کو نے فرمایا کہ میں بھی اپنے نفس کی برادری کرتا نفس انسانی ہے کسی وقت بھی خطا ہو سکتی اسی جگہ ایک بات یاد رکھ لیں کہ یہاں اللہ نے قرآن میں جو قرآن کے لفظ ہیں وہ یہ ہے کہ ان نقصل امارت تو مفسرین کرام رام اور محققین علماء جو ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ نفس جو ہے نا انسان کا نفس یہ چار قسموں کے بلکہ ایک حدیث مبارک میں بھی یہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا تم جانتے ہو کہ ایک دوست ایسا ہوتا ہے کہ اس کو آپ کھلائیں پلائیں پہنائیں اچھی عزت کریں اچھا لباس دیں احترام کریں تو وہ اور بگڑتا ہے اور اگر آپ اس کو توہین آمیر رویہ اختیار کریں وہ آئے تو بات نہ کریں وہ آئے تو کھانا نہ پوچھیں اور بھوکا رکھیں اور اس کو سزا دیں تو وہ ٹھیک ہوتا ہے جانتے ہو ایسے ساتھی کو خبر نے فرمایا حضور ہے تو بڑا برا ساتھی ہے کہ عزت کرو احترام کرو کھانا کھلاؤ اور بگڑ جائے اور اس کے ساتھ برائی کرو تو الٹا ٹھیک ہو جائے یہ عجیب ساتھی ہے حضور نے فرمایا یہ نفس انسان کہ اس کو آپ جتنا مزے کرائیں نا یہ اور بگڑتا یہ اور پھیلتا چلا جاتا ہے اور اس کے دماغ خراب ہوتے ہیں اور مطالبات بڑھتے چلے جاتے ہیں آپ کو ایک لاکھ مل جائے تو پھر یہ کہتے یار ایک لاکھ سے کیا بنتا ہے آج کے دور میں ایک لاکھ تو بہت تھوڑا ہے کم از کم ایک ملین تو ہونا چاہیے ملین ہو جائے تو کہہ دے یار ملین سے بھی کیا بنتا ہے لوگ تو بلائین میں کھیل رہے ہیں تو ملین پی ہار گئے پہلے دو کمرے میں رہتا تھا زندگی گزر گئی اب کوٹھی مل گیا تو کہ یار یہ تو چھوٹی ہے لان نہیں ہے کوئی مزہ نہیں آتی اور بگڑتا اور اس کو بوکھا رکھو اس کی مخالفت کرو یہ جو مانگے نہ دو اس کو ذرا کھینچ کے رکھو تو ٹھیک رہتا ہے تو اصل جو ہے یہ نفس تو اب علماء محققین یہ فرماتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے نفس چار قسم پہ ایک ہے نفس امارہ جو ہر وقت برائی سوچ اور ایک ہوتا ہے نفس مُلحما جو اچھائی کا تصور بھی ڈالتا ہے دل پہ اور ایک ہوتا ہے نفس لبامہ نفس لبوامہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے اچھائی بھی ہوتی ہے برائی بھی ہوتی ہے لیکن جب برائی ہو تو ملامت کرتا ہے اپنے آپ کو یار یہ تم نے اچھا نہیں کیا ویسے یہ کرنا نہیں چاہیے تھا یہ بات کوئی ٹھیک نہیں لگی اندر سے اندر زمین اس کو ملامت کا یہ نفس لباما اور سب سے اعلیٰ قسم جو ہے وہ نفس مطمئنہ کہ وہ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی گناہوں سے دور ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول او ان کو جو راحت ملتی ہے نا وہ بادشاہوں کو بھی نہیں ملتی اسی لیے کسی بادشاہ نے ایک اہل اللہ اللہ کے ولی حضرت گستانی کی خدمت میں عرض کیا یا اور کسی بزرگ کا بھی واقعات آتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے کچھ جاگیر وغیرہ کا انتظام کر دوں تو نہیں فرمایا کہ تمہاری جاگیروں سے اللہ نے جو ہمیں یہ رات کی جاگیر بخشی ہے نا صبح تو کے وقت میں اللہ کی یاد کرنے اس جاگیر کا کوئی مقابلہ ہی ابھی آپ آب تو ماشاءاللہ چونکہ ڈاکٹر حضرات ہیں ڈاکٹر حضرات آپ کا تو یہ چونکہ یعنی ایک علم ہے آپ کا اسی سے رات دن واسطہ پڑتا ہے ابھی آپ آب نے اخباروں میں بھی شاید پڑھا ہوگا کہ ایک نئی تحقیق آئی ہے کہ آدمی اگر اکیلے میں بھی ہو تو وہ ہیلو ہیلو کہتا رہے تو وہ ٹھیک رہتا ہے ورنہ اس کو یعنی دل کے دورے پڑنے کا امکان کم ہو جائے یہ ابھی جدید لیٹسٹ تحقیق ہے اور یہی بات ہم پہلے دن سے کہتے ہیں کہ تم اللہ ہو کرو تم ہیلو ہیلو کیوں کرتے ہو الذین یذکرون اللہ قیام وقلود کھڑے ہو بیٹھے ہو لیٹے ہو ہر حال میں اللہ کا ذکر اور یہی وہ باتیں ہیں جو اللہ والے سکھلاتے ہیں کہ بھی ہر حال تیری زبان جو ہے را بھی بکری تیری زبان میں ہر وقت اللہ کا ذکر آج اتنی عرصوں کے بعد یہ کفر بھی ماننے پہ آ گیا کہ زبان کی حرکت جو ہے انسان کو محفوظ رکھتی ہے دل کے اسی لیے میں آدمی پھر اللہ معاف کرے جب ایسی حالات ہو تو بولنا بند ہو جاتا ہے اور ٹھیک ہو تو پھر بولنا شروع کرتا ہے اور عام آدمی بھی پوچھتا ہے جی بھائی کچھ بول رہا ہے بول یار خیر ہے ٹھیک ہے بولتا تو ہے اور یہی وہ چیز تھی جس کو اللہ نے قرآن میں سمجھایا کہ مومن کا تو یہ کام ہی نہیں کہ وہ غافل ہو اسی لیے اللہ نے انبیاء کو ایسے دل لطا فرمائے ہیں کہ ان کی آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن دل جاگتا ہے اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرما دیا تھا اللہ بکر اللہ تتم ان کہ آپ اگر دلوں کا علاج ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو وہ سرجری میں نہیں ہے وہ اللہ کے ذکر میں اللہ تبارک بتا کی یاد میں بلکہ علماء نے اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ مثلاً کسی آدمی کو ڈپریشن ہے پریشانیاں ہیں تو ایک تو وہی علاج ہے جو آپ کرتے ہیں کہ اسے گولی دے دیں سلا دیں یعنی زندہ ہے تو مار دیں نیند موت ہوتی ہے لیکن اس کے مقابلے پہ آپ دیکھیں قرآن کہتا ہے ہیں وَس وسطرے وسطرا آپ فوراً وضو کریں فوراً دو رکات پڑھیں اور پانچ دس منٹ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں پھر دیکھیں گے آپ کا وہ ڈپریشن کہاں تو اس لیے بہرحال تو نفس مطمئنہ وہ ہے جس کو قرآن کہتا ہے کہ یا ایتوہ النفس المطمئن ترجعی الى رب کی راضیتا مرضیہ وہ ہے نفس مطمئنہ اسی بھی اولوائے محققید نے فرمایا کہ نفس امارہ نفس اللبامہ اس کے بعد نفس ملہمہ اور اس کے بعد نفس مطمئنہ اب حضرت سید دن یوسف علیہ السلام کی جب تحقیق ہو گئی تو بادشاہ نے کہا کہ بھئی لے آؤ میرے پاس لے آؤنی بھی سورسی فلم کل مہ ان کل یو مل دئی نا مکین ان ابین حضرت یوسف علیہ السلام فسرین نے لکھا ہے کہ جب بادشاہ کے دربار میں آئے تو آپ نے عربی میں کلام اچھا بادشاہ بڑی زبانیں جانتا تھا لیکن عربی اور عبرانی نہیں جانتا تھا تو اب بادشاہ پریشان ہے کہ یہ کون سی زبان ہے پھر آپ نے عبرانی میں بات کی تو بادشاہ کو عبرانی بھی نہیں آتی بادشاہ نے اب دوسری زبانوں میں جب بات کی تو یوسف علیہ السلام وہ ساری زبانیں جانتے تھے اس لیے قرآن نے بتا اور ایک خاص اس بات کا ذکر کیا کہ فلام کلو یہ بات کی کیونکہ انسان کا جوہر جو ہے وہ بات سے ہی کھلتا اور یہ بات ہی ہے جو انسان کو اعلی سے اعلی مقام پہ پہنچا سکتی ہے اور نیچے بھی گرا سکتی ہے اس لیے بولنا جو ہے اس کے بارے میں ہے کہ بڑا آدمی کو جیسے کہ آپ کے محاورات میں بھی ہے کہ پہلے تو اور بعد میں بولو پہلے سوچ لو وزن کر لو کہ میری زبان سے کیا لکھا اب جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بات کی اور ایک مفت سرین کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ اسی تفاصیر میں بھی ذکر موجود ہے کہ بادشاہ نے اب بیٹھ کے قرآن میں بھی آئے گا انشاءاللہ کہ بادشاہ نے کہا کہ اب ذرا مجھے آپ اچھی طرح بتائیں کہ میرا خواب اس کی تعبیر اور اس کا حل تو یوسف علیہ السلام نے جب اس کو اس کا خواب بترایا اچھا خواب میں وہ کچھ باتیں ایسی بھی تھیں جو بادشاہ نے ذکر نہیں کی تھی یوسف علیہ السلام نے وہ بھی ذکر کر دی کہ آپ نے خواب جو بترایا تو بڑا مختصر بترایا حالانکہ آپ نے یہ بھی دیکھا تھا اور یہ بھی دیکھا بادشاہ تو اور حیران ہو گیا اور پھر اس نے کہا کہ حضرت اب اس کا حل کیا سات سال تو قحت پڑے گا آپ فرما رہے ہیں تعبیر دے رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے حل کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو میں نے اسی وقت بھی بتا دیا تھا کہ یہ سات سال جو شادابی کے ہیں اس کے اندر جو ہے حفاظت کی جائے اور غلہ جو ہے محفوظ کیا جائے ہر شہر میں ہر بستی میں ہر ملک میں اتنا فیصد غلہ جو ہے وہ آپ محفوظ کر رہے ہیں اتنی چیزیں محفوظ کر رہے ہیں اتنی دالیں محفوظ کر لیں اتنی اجناس محفوظ کر لیں تاکہ آنے والے جو سات سال کہ اس کے اندر آپ اسی کو تقسیم کریں گے تو بادشاہ نے متاثر ہو کے کہا انہوں نے کہا کہ جی بہرحال یہ ہے کہ جب آپ نے یہ حل بتا دیا یوسف علیہ السلام تو مہربانی کریں کہ آپ ہی قبول کریں آپ اس مسئلے کو اور کوئی نہیں سنبھالے آپ مہربانی کریں ایسے معاملات میں ہمارے ساتھ رہیں تو اب یوسف علیہ السلام نے فرمایا السلام نے فرمایا کہ دیکھو بادشاہ اگر تم مجھے اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو تو پھر ایسا کریں کہ یہ زمین کے اور تمام خزائن جو ہیں زراعت کے اور مالیات کے اور اقتصادیات کے جتنے امور ہیں پھر یہ میرے شکر اور تم مجھے اس میں حفاظت کرنے والا محفو سنبھالنے والا یہ نہیں کہ نقصان ہوگا نہ ملک کا نہ عوام کا نہ ملت کا کوئی نقصان نہیں ہوگا حفاظت کرنے والا پاؤ گے اور علیون اور مجھے علم والا بھی پاؤ گے کہ میں اس کو کیسے تقسیم کرتا ہوں اور کیسے سنبھالتا ہوں انشاءاللہ تم دیکھو گے کہ میں اس کام کے جاننے والا ہوں. اب یہاں ایک اشکال نے کیا ہے تفسیروں میں جس کا مقصد یہ ہے کہ بھئی یہ کہنا کہ میرے اندر یہ صلاحیت ہے اور مجھے رکھ لو جلی اللہ خدا تو کیا کسی عہدے کا طلب کرنا اسلام میں جائز ہے یا نہیں شریعت اسلام میں شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ہے کہ جو عہدے کا طالب ہو آپ نے فرمایا اس کو عہدہ نہ دوں حتیٰ کہ حدیث مبارک میں یہ لفظ بھی آتے ہیں کہ اگر تمہیں قاضی بنایا جائے یعنی تمہیں حاکم بنایا جائے مجسٹریٹ بنایا جائے تو فرمایا کہ اگر تو بغیر تیری محنت کے طلب کے کوشش کے تمہیں خود بخود چن لیا گیا بنا دیا گیا پھر تو اللہ تیری مدد کریں گے اور اگر تم خواہش کر کے اس عہدے پہ آنے کی کوشش کرو گے تو پھر تمہاری کوشش کے تمہیں سپت کر دیا جائے اور بندے کو جب اس کی سبت کر دیا جائے تو آپ باتیں تو ناکام ہونا ہی ہونا اللہ کی مدد ہی نہ رہے اسی لیے ایک سے مبارک میں ہے کہ حضور کی خدمت میں تیت صحابہ آئے تو دو نے کہا کہ یارس اللہ ہمیں یمن کے علاقے میں آپ مہربانی کر کے عامل بنا دیں تو آپ نے فرمایا کہ من ارادا ان استعملہو ما استعملہو جو طلب کرے مرتبہ یا ہم اس کو نہیں دیتے ابھی موسا رضی اللہ تعالیٰ نے چونکہ طلب نہیں کیا تھا آپ نے ان کو بنا دیا وہ کہتے ہیں کہ پھر یوسف علیہ السلام تو پیغمبر تھے نبی تھے انہوں نے کیسے طلب تو اس کا جواب جو ہے علماء کرام یہ دیتے ہیں کہ ایک بات تو یہ ہے کہ شریعت یوسف علیہ السلام الگ ہے اور شریعت محمد مطفا صلی اللہ علیہ وسلم الگ ہے ہمیں اس شریعت کے احکام سے بحث کرنے کی کیا ضرورت اور دوسرا کے رام نے فرمایا کہ یہ جائز اس شریعت میں بھی اور اس شریعت میں بھی جائز ہے جب بندے کو یہ پتا ہو کہ میں اس معاملے میں انشاءاللہ اللہ سو فیصد کامیابی کے ساتھ خدمت سر انجام دے سکتا ہوں اور اپنے آپ کو پیش کریں تو کوئی بنا نہیں کہا ایسی ہے جیسے آپ کسی کو کہیں کہ یہ میری سرٹیفکیٹ ہیں میری شادات ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں آخر آپ بتائیں گے کوئی تو اسباب کی حد تک بات کریں گے ہاں اگر بطور تفاخر بطور ریا کہ جی میں افیز ہوں اور میں جاننے والا ہوں تو وہ جائز نہیں اور یوسف علیہ السلام سے تو کسی تکبر کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ تو اللہ کے نبی اور تیسری بات اور نے یہ لکھا کہ کیا کافر بادشاہ سے عہدہ لینا جائز ہے کیونکہ اس وقت جو بادشاہ تھا وہ تو کافر تھا تو اللہ کا پیغمبر ایک کافر بادشاہ کے ماتحت رہ کے عہدہ قبول کریں تو کیا یہ شرح جائز ہے یا ناجائز ہے فرما کہ اگر اس میں اصلاح خلق مقصود ہو کہ بھی میں اس عہدے پہ رہ کے مسلمانوں کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں اور میں اس عہدے پہ رہ کے آئندہ آنے کے لیے دین کو غالب کرنے کا کام کر سکتا ہوں تو پھر جائز جیسے کہ آج کل یورپ میں یا کسی کافر ملک میں شریعت میں سفر کرنا جائز نہیں لیکن اگر آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں اگر آپ نے بزنس کرنی یا آپ اس لیے جا رہے ہیں کہ میں تو ان کو بھی جا کے دعوت دین دوں گا اور میں وہاں جا کر اسلام کی سٹڈی کروں گا کوشش کروں گا اور اسلام پھیلاؤں گا محنت کروں گا بالکل جائے گا اور تیسری چیز جو ہے نا آپ دیکھیں نا اصل مشکلات یہ پیدا ہو گئی ہیں کہ ہم نے قرآن شریف کو رکھ لیا ہے صرف دعا خیرات کے لیے یا ختم شریف کے لیے اور کسی مرنے والے پر پھیرنے کے لیے یا آج کل ایک نیا رواج نکلا ہے کہ بھائی دلہا دلہن کی جب شادی ہو جاتی ہے تو کپڑا لے کر اس پہ قرآن رکھ لیتے ہیں دروازے کے پیر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی اس کو قرآن کے سائے کے نیچے سے گزاریں گے وہ ایک فاسکا فاجرہ کو قرآن کے سائے کے نیچے گزارو گے تو کیا ولی بن جائیں گے جس نے ساری زندگی نواز نہیں پڑھی جو ابھی غیر ہاتھوں سے میک اپ کرا کے تشریف لا رہی ہے قرآن کے نیچے گزرنے سے پاک ہو جائے گی یہ کون سا مسئلہ ہے رام چندر سنگھ کے سر پہ قرآن رکھ دو تو کیا مولوی مکھی بن جائے یہ کیا بات ہے جن نے ساری زندگی قرآن پڑھا ہی نہیں ساری زندگی قرآن کے قریب ہی نہیں آئے ان کے تو جدید لوگوں کے تو بچے اگر گھر میں قرآن اٹھا لیں لے دو آرام سے اوپر رکھ دو اوپر رکھ دو اوپر رکھ دو بیٹا مچھوئے مچھوئیں بھی نہیں قرآن کو آپ شیکسپیئر پڑھیں آپ کو قرآن پڑھ کے کیا کام ہے آپ تو پھر وہی بلا مولوی بن جائیں گے قرآن کی باتیں کریں گے چودہ سو سال پیچھے لے جائیں گے ہمیں ہم آگے جانا چاہتے ہیں مولوی ہمیں پیچھے لے جانا چاہتے ہیں اب ہم کیا کریں ہمارا کعبہ بھی قرآن ہے مولوی ہم تو پھنسے ہوئے ہیں نا ہمارا کعبہ تو ہزاروں سال پرانا ہے مدینہ منورہ بھی پرانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بھی صدیاں بیت گئی ہمارے پاس تو ہر چیز پرانی ہم تو اس اصل کو نہیں چھوڑنا چاہتے تو بہرحال یہ ہے کہ اصولی بات یاد رکھیں اور سمجھ لیں کہ دشمن جو ہے نا اس کی بڑی وسط نظر ہم نے قرآن کو رکھ لیا ان چیزوں کو لئے لیکن دشمن نے ہماری کتاب سے اللہ کی کتاب سے قرآن سے فائز حاصل کر کے اس سے چیزیں لے کے آج وہ دنیا پہ جہاں بانی کر رہے ہیں اور ہم جو ہے جناب بس وہی قرآن پڑھ کے ختم شریف پڑھ کے بیک مانگ کے روٹی کھا رہے نہ ایمان سے کہیں کہ آج جو نئی بحث چل پڑی ہے جی پہ آج جو نہیں بحث چل پڑی ہے تخلیق انسانی پہ کہ دس ملکوں کے سائنسدانوں نے اکٹھے ہو کر انسان کی پیدائش کا مادہ منویہ جو ہے اس کا ڈیٹا بنا لیا ہے اور وہ دنیا کو جناب چیلنج کر رہے ہیں مان سکے قرآن نے تو تمہیں کہا تھا کہ فل تم پڑھو تم غور کرو کہ انسان کس چیز سے پیدا کیا گیا یہ دعوت تو اللہ نے تمہیں دی تھی اس راز کے جاننے والے تو تم بنتے نہ کہ کافر بنتے پنڈ کی تو کسی کتاب میں ان کو نہیں کہا گیا نہ تورات میں نہ ضرور میں نہ انجیل میں اب فل یونزر کا یہ تو نہیں تھا کہ صرف آپ اس نطفے کو دیکھو ایک کو ہے مانا مانا کہ تدبر کرو اس میں غور کرو کہ انسان کو ہم نے کس چیز سے بنایا اچھا افلا یزر کے غور نہیں کرتے ہم نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا بھائی اونٹ تو ہر وقت سامنے ہے اسی طرح آج دیکھیں کہ پوری دنیا اسٹار وار اور پوری دنیا پہ جتنے آپ کے سیٹلائٹ ہیں اور جتنی دنیا کی یہ ساری جدید ترقیات ہیں ایمان سے کہیں فضاؤں سے اس کا تعلق ہے قرآن آپ کو بار بار کہتا ہے کہا قرآن آپ کو کہتے قرآن آپ کو کہتے <فُتور> قرآن آپ کو کہتا ہے کہ وسماج قرآن آپ کو کہتا ہے یہ سارا سما سما پورا قرآن میں جو آسمان کی بحث بھری ہوئی ہے اسی لیے بھری ہوئی ہے کہ تم پڑھ کے خیرات مانگتے رہو اور اگر ہم نے ان آسمانی رازوں کو سمجھنے کی کوشش کی ہوتی تو آج ہم سے دشمن آگے کیسے بڑھ جاتا اگر ہم نے بھی فلکیات یاد پہ ہے اور ہم نے بھی اس راز کو سمجھنے کی کوشش کی ہوتی اور ہمارے دل دماغ میں بھی اللہ کا قرآن اتر اترا ہوتا جیسے کہ اقبال کے دل دماغ میں اترا تھا اسی لیے وہ کہتا تھا نا کہ خیرا نہ کر سکا مجھے جلوہ ادان سے فرنگ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجم اسی لیے وہ جہاں بھی گیا اس کو کوئی کفت مروب نہیں کر سکتا کیونکہ قرآن نے کہا ہے نا کہ بھی حضرت یوسف نے فرمایتا کہ اجعلنی علا خزائن اللرز کہ وزارت خزانہ میرے حوالے کرو یہود نے سمجھ دیا کہ حکومت اگر قبضہ کرنا ہو تو اصل چیز خزانہ اصل چیز اقتصادیہ کہ یوسف علیہ السلام نے یہی کنٹرول مانگا اور اس کنٹرول کی وجہ سے پورے مصر کے بادشاہ بن گئے اس کا مطلب یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام جیسا ذہین فتیم اللہ کا پیغمبر چنا ہوا انسان بادشاہ کو یہ تو نہیں کہہ رہا کہ جی چلو آپ مہربانی کر کے مجھے ہوم منسٹر لگا دیں وزارت داخلہ دے دیں خارجہ دے دیں کہا نہیں یہ نہیں ادا خزا ہی ملتا داخلہ خارجہ تو تب مضبوط ہوگی پہلے گھر میں روٹی بھی ہوگی جب گھر میں روٹی نہ ہو تو کیا داخلہ تو کیا خارجہ اس لیے دشمنوں نے اس کو سمجھ لیا کہ آج اقتصادیات یاد کر اور ان کے ہاتھ میں ہے وہ جس کو چاہتے ہیں نہ چاہ لیتے ہیں اب تو وہ مسلمانوں کو کہتے ہیں نا کہ بہتر مقدس بیچنا ہے تیس ارب ڈالر لے لو کھل کے بات کر رہے ہیں وہ کوئی چھپی ہوئی بات تو نہیں کر رہے کیونکہ پہلے بھی تو زمینیں آپ نے پیسے لے کے ان کو دی ہے مسلمان کا کیا ہے جو لوگ اپنے بزرگوں کی قبریں بیچ کے کھا جاتے ہوں ان کے لیے بیت المقدس بیچنا کون سا مشکل ہے بھائی اس لیے اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے قرآن کو دشمن نے تو سمجھنے کی کوشش کی اور وہ اسی کو اسی سے نسخے لے کر آج جہاں بانی پہ پہنچ گیا اور ہم صاحب قرآن ہو کر بھی قرآن کو نہ سمجھے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اس ذریعے سے مصر پہ بٹھایا اور کیا خدا کی قدرت یہ ہے کہ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس وقت جو بادشاہ تھا حضرت یوسف سے اتنا متاثر ہوا اتنا متاثر ہوا کہ اس کہ نے کہا کہ جی اب تو میرا نام ہوگا صرف بادشاہت کا سارا معاملہ ہی آپ کے دن بس سب کچھ آپ بس میں تو ایسا سمجھ رہے ہیں کہ جیسے تاش میں بادشاہ ہوتے ہیں ایسے بادشاہ تم بس میرا نام ہوگا سب کچھ تمہارے اور بعض مفد سرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ مسلمان بھی ہو اسلام بھی دے حضرت یوسف علیہ السلام کے اخلاق سے آپ کی دعوت سے آپ کے کردار سے اتنا متأثر ہوا کہ فوراً اسلام اور یوسف علیہ السلام نے بھی ایسا نظم نسق ایسی دیانت تقوی پرہیزگاری کے ساتھ سنبھالا کہ دنیا حیران ہے اب صرف یہ نہیں تھا کہ مصر والے لوگ آرام سے تھے بلکہ اور لوگوں فلسطین والے شام والے کنہان والے سب لوگ مصر سے آگے غلہ لے رہے تھے کہ ان کے پاس تو تاریخ پورے علاقوں میں پھیلا ہوا اسی میں قرآن کہتا ہے کہ وہ جاوت یوسف فد قلو الی فہم بہم لہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جو تھے وہ بھی جناب کنعان سے دس بھائی جو ہیں وہ بھی آئے پیسے لے کے آئے سامان لے کے آئے اپنے اونٹ لے کے آئے اور انہوں نے آ کے درخواست پیش کی کہ مہربانی کریں ہمارے ہاں بھی بہت بڑی ہے اور ہمیں غلہ دیا جائے تو اس دور میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کچھ فیصلے ایسے کیے تھے ایک تو غلہ اس کو ملتا تھا جو خود آئے آپ نے فرمایا کہ یوں نہیں کہ بھئی تم ایک آدمی آ کے دس کا لے جائے نہیں ہر آدمی خود آئے اور ہر آدمی کو ایک بوری ملتی تھی اس سے زیادہ بھی نہیں ملے گا کم بھی نہیں ملے گا تو اب جب یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے تو یوسف علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا تو یوسف علیہ السلام فارق فوراً پہچان گئے کہ اچھا آج میرے بھائی ہے وہ ہم لوگ لیکن یوسف علیہ السلام کے بھائی نہ پہچان سکے کیونکہ بات بھی ٹھیک تھی کہ وہ بھائی تو اپنی اصلی حالت میں تھے نا جی لیکن یوسف علیہ السلام کہاں سات سال کا بچہ چالیس سال عمر ہو گئی اور تخت میں بیٹھا ہے تو وہاں تو دماغ بھی نہیں جا سکتا تھا نا ان کا کہ یوسف علیہ السلام اس مقام پہ ہوں گے اس لیے انہوں نے تو نہ پہچان یوسف علیہ السلام پہچان گئے اور یوسف علیہ السلام نے مزید تحقیق کے لیے ان کو بلایا اور پوچھا کہ بھائی تمہاری زبان جو ہے یہ زبان تو مصری نہیں ہے تم تو عبرانی میں بات کر رہے انہوں نے کہا ہاں ہماری زبان ابرانی ہے ہم تو مشری نہیں ہیں انہوں نے کہا اچھا تم مشری نہیں ہو تو پھر معلوم ہو سکتا ہے کہ تم جاسوس ہو دوسرے ملک سے ہمارے گھر میں کیسے گستا ہے ہماری شہر میں انہوں نے کہا کہ نہیں یوسف علیہ السلام اصل بات یہ ہے ہمارے علاقوں میں قہط پڑا ہوا ہے اور ہم نے آپ کا نام سنا ہے اور اسی لیے ہم تو غلہ لینے کے لیے آئے ہیں ہم جاسوسی کرنے کے لیے کیسے آ سکتے ہیں اور آپ بادشاہ سلامت آپ ہمیں ایسا نہ سمجھیں ہم تو کن سے ہیں اور حضرت یعقوب پیغمبر کی اولاد میں سے ہمارا تو باپ نبی ہے علیہ السلام تو آپ نے فرمایا اچھا کتنے بھائی ہو انہوں نے کہا جی بھائی تو ہم بارہ ہیں لیکن ایک بھائی تو ہمارا بچپن میں ہی گم ہو گیا اور ایک بھائی جو ہے نا وہ ابھی والد صاحب کے ساتھ ہیں کیونکہ وہ سب سے چھوٹے ہیں اور ابا جان ان سے بہت محبت کرتے ہیں تو اس لیے وہ نہیں آئے ہمارے ساتھ ورنہ ہم جو ہیں بارہ بھائی ہیں آپ نے فرمایا اچھا بات یہ ہے کہ کہ تمہاری اس بیان کی تصدیق کرنے کے لیے مجھے اس بات کی ضرورت ہے کہ اگر آئندہ تم آؤ تو اپنے بھائی کو لے کے ایک تو مجھے پتہ چلے گا تم سچ کہہ رہے اور دوسرا بھائی کو لے کے آؤ گے تو دیکھو تمہیں پتا ہے کہ جو بھی میرے دروازے پہ آتا ہے ہم اس کو خالی نہیں بیچتے تو تمہیں دس کے بجے گیارہ آدمی کا گلا ملے گا تمہارا بھی تو فائدہ ہے ان نے کہا جی بات ٹھیک ہے ہم کوشش تو کریں گے ان کے والد کو بنانے کے لیے لیکن ہو سکتا ہے ان کے والد اجازت دیں یا نہ دیں تو اب پھر موسا حضرت یوسف علیہ السلام نے تھوڑا سا ڈانٹ بھی دیا فرمایا میں اچھا اگر پھر تم اس بھائی کو لے کے نہ آئے میرے پاس تو پھر نہ آنا کر لوگ اچھا جی کوشش کریں اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو حکم دیا وکال علی فتعانی یاری پونا ازن کلبو الا الم ازن کلبو الا الم لا اللہ یری اب یوسف علیہ السلام جان تو گئے کہ میرے بھائی ہیں تحقیق بھی مکمل ہو گئی آپ نے حکم دیا کہ کچھ ان کے جو پیسے ہیں وہ کسی چیز میں لپیٹ کے گندم میں ڈال دو واپس کر دو حضرت یوسف علیہ السلام کا منشا یہ تھا کہ اس طریقے سے ہو سکتا ہے یہ اصل بات تک پہنچ جائیں اور بعض مفسرین نے لکھا کہ یوسف علیہ السلام کے کرم نے یہ گوارانہ کیا کہ اپنے باپ سے بھی پیسے لے کے گندم دے کسی طریقے سے پیسے اور دوسرا یوسف علیہ السلام یہ بھی سمجھتے تھے کہ اگر پیسے نہ ہوں ہو سکتا ہے پھر اللہ لینے ہی نہ آئے پیسے نہیں تو کیا لینے آئے گا بےچارے تو اگر یہ پیسے ان کو واپس مل جائے تو جلدی آ جائے تو چلو یار ابھی دس بورے لے کے آئے دس بورے اور لے کے آؤ اب تو پیسے بھی ہیں ہمارے پاس تو ان حکمتوں کے پیش نظر یوسف علیہ السلام نے پیسے ان کے سامان میں ڈال دیے اور وہ روانہ ہو گئے لیکن عل کہتے ہیں خدا کی شان دیکھو کہ سارے انتظامات یوسف علیہ السلام کر رہے ہیں لیکن اپنے باپ کو خبر نہیں دیتے اب تو بادشاہ بنے ہوئے ہیں چلو بھائی جیل کے دمانے میں تو خبر نہ بھی تکلیف کی بات ہے کیا سنانی ہے کیونکہ جیل اللہ معاف کرے جیل تو جیل ہوتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہر انسان کو محفوظ رکھے ہر آدمی کو بچائے اسی لیے مفسرین نے ایک عجیب کلام لکھا ہے عجیب عبارت لکھی ہے کہ یوسف علیہ السلام جب جیل سے آئے تھے نا تو جیل کی دیوار پہ آپ نے چند ایک کلوات لکھے تھے جو آج تک بھی تاریخ میں کتابوں میں محفوظ ہیں ان نے لکھا تھا کہ ہاد ہی منازل الل کیا ہے یہ مصیبتوں کے گھر ہے بلیا اور زندو کے لیے قبر ہے شما تل <الْأَعْدَى> اور دشمنوں کے لیے خوش ہونے کا اور ہمارے لیے شرمندگی کا مقام ہے استفا <الْأَصْتِقَى> اور دوستوں کے امتحان کا وقت ہے پھر پتہ لگتا ہے نا کہ کون میرا دوست ہے ایسے تو ہر آدمی کہہ دیتے نا دوستوں جب آدمی کے پاس عہدہ نہ رہے عزت نہ رہے تکلیف میں پڑا ہو پھر کوئی ملنے جائے تو پتہ لگے نا کہ دوست ہیں اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے کیوں نہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو باخبر کیا تو اس میں سب سے بڑے بڑے نے جواب دکھے ہیں لیکن سب سے جو کبھی جواب ہے اور راج جواب ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کا ابھی حکم نہیں کیونکہ یوسف علیہ السلام بھی نبی ہیں اور نبی کوئی بات نہیں کر سکتا جب تک اللہ وحی میں حکم نہ دے تو ابھی وہ مدت امتحان یعقوب ختم نہیں ہوئی تھی اس لئے جب تک اللہ حکم نہ دے کیسے یوسف علیہ السلام خبر کا ہر چیز کا ایک وقت مقرر کرا اب جناب جب وہ واپس آ گئے اپنے والد کے پاس پلم جاؤ الا ابھی کالو یا بانا کالو یا ابانا میرے من امینل کیل السلم <لَحَافِرُون> آگے کہنے لگے کہ مہربانی کریں آپ ہمارے ساتھ بھائی بنی آمین کو بھیجے ایک تو اس کے حصے کا ہمیں غلہ بھی ملے گا اور باقی فکر نہ کریں ہم ان کی پوری پوری حفاظت کریں گے حضرت یعقوب السلام تو دل میں بڑے جلے ہوئے تھے تم نے فرمایا کیسے کیسے اعتبار کر جیسے یوسف کی حفاظت کی اس کو بھی تو تم لے گئے تھے نا کہتے تھے کہ ہم حفاظت کریں گے جیسے تم نے کیا حفاظت کرنی ہے اس لیے فرما دیں قال کال من اللہ کما من تم من قبل فل خیر حافظا بہو الرحم راہ اب جناب جب انہوں نے سامان کھولا تو دیکھا تو پیسے بھی پڑے انہوں نے کہا بجان دیکھو آپ سے ہوئی اب تو ہم کچھ ہی نہیں کہتے پیسہ بھی موجود ہے اور مہربانی کریں بس بنی امین کو ہمارے ساتھ بھیج دے میں دے مہربانی کر کے ہم لے آپ نے ہاں میں یہ کر سکتا ہوں کہ تم پہلے میرے ساتھ بہت وعدہ کرو عہد کرو اور قسم کھا کے یقین دلاؤ کہ تم پوری پوری بنیامین کی حفاظت کرو گے ہاں یہ الگ بات ہے کہ کسی ایسی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ گے تم بے بس ہو جاؤ اگر یہ وعدہ کرو تو پھر تو ہو سکتا ہے ورنہ اب میں بنی امین کو بھی بھیج دوں پہلے میں یوسف علیہ السلام کے فراغ میں رو رہا ہوں اور ایک میرے ساتھ ایک بچہ ہے اس کو بھی بھیج بھی تر نے سب نے کہا کہ جی, جی بالکل آپ فکر نہ کریں اب ہم سے ہر حال میں عہد لیں ہم ہر حال میں قسم کھائیں گے کیونکہ ایک ہمارے لیے بڑی توہین کی بات ہے یا تو ہم بالکل بھی میں نہ جائیں اور اگر جائیں بغیر بھائی کے تو یوسف علیہ السلام کا تو خیر کو پتہ نہیں تھا بادشاہ مصر کے سامنے جھوٹے بنے اور پھر اس نے کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ ہماری چیز پیسے بھی واپس کر دی اور غلہ بھی ہمیں دے دیا اور ابا جان اتنا بڑا ہمارا خاندان ہے یہ دس بودیاں کیا کریں اور بادشاہ اتنا مہربان ہوا ہے تو ہم زیادہ لے آئے تو ابا جان نے اجازت دے بھی لیکن یہاں پر انہوں نے ایک بات وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد فدخلوا من أبواب متفرقة وما أغني أن أبنى الله من شيء إن الحكم إلا لله الائی ہی توکل تو الکل حضرت یا پوبر اسلام نے فرمایا کہ اگر جاتے ہو تو پھر ایک بات یاد رکھو کہ جب ملک کے مصر میں پہنچ جاؤ تو پھر ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف قلعہ اس کی وجہ کیا پل لکھے وجہ یہ تھی کہ پیارا خوبصورت ماشاء اللہ اور کٹھے جا رہے ہوں تو لازمی بات ہے کہ لوگوں کی نظریں اٹھیں گی اور ہو سکتا ہے کہ بیٹے نظر بد کا شکار ہو جائیں کیونکہ نظر بد جو ہے وہ حق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا حق کہ نظر جو ہے وہ لگتی حتیٰ کہ محاورات عرب میں بھی یہ کلام موجود ہے کہ نظر بد جو ہے ایسی چیز ہے کہ بندے کو قبر میں پہنچا دیتی ہے اور اونٹ کو دیکھی میں پہنچا دیتی یعنی ایسی بلا ہے کہ بندے مر بھی جائے اچھا اب جدید جو ریسرچ ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بعض انسان کی نظروں میں ایسا سمیات کا ایسا زہریلا میدا ہے کہ وہ اس کی نظروں کے ساتھ دوسری کی طرف منتقل ہوتا تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ ایک تو مسئلہ شرح ضروری ہے کہ نظر جو ہے وہ بلکہ ایک صحیح حدیث سے مبارک میں ہے حضور کے ایک صحابی تھے ان کا نام تھا صاحب نے حنی انہیں بات کہتے ہیں سہالب نے حنی تو وہ بیچارے غسل کر رہے تھے احرام باندھنے کے لیے عمرہ کرنے کے لیے تیاری کر رہے تھے غسل کر رہے تھے تو آدمی بہت خوبصورت تھا تو نے ابن ربیعہ ایک شخص ہے وہ جو گزرا اس نے جناب جب دیکھا تو اس کی نظر پڑی یار کمال ہے اتنا خوبصورت بس تو وہیں گر گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی آپ نے فرمایا جلدی کرو لے آؤ اور جس آدمی نے یہ بات کہی ہے اس کو جلدی بلاؤ تو آ ابن نے اپنے کو بھی بلایا گیا تو حضور نے فرمایا کہ جلتی سے غسل کرو ایک برتن کے اندر اور سارا پانی جو ہے اس میں جمع ہوتا رہے اس سارا پانی جمع ہوتا رہا اور آپ نے فرمایا کہ یہ پانی لے کر اب سال پہ جس کو نظر لگی ہے اس پہ ڈال دو تو جب اس پہ ڈر آ گیا تو فوراً ٹھیک ہو گیا آپ نے فرمایا عجیب بات بھی تم اپنے بھائی کو ختم کرتے جب تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری نظر لگتی ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی ایسی اچھی چیز اچھا جوان اچھا بچہ اچھا بیٹا اچھی گاڑی اچھا گھر تو فورن آپ کہیں ماشاء اللہ جب آپ یہ کہیں گے تو آپ کی پھر نظر نہیں لگے بعض علماء نے فرمایا کہ تبارک اللہ بعض علماء نے فرمایا ماشاء اللہ الا بلا لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب آپ اللہ کا نام لے لیں گے تو اب آپ کی نظر نہیں لگے اچھا ایک یہ ہے کہ اگر نظر لگ جائے تو کیا کریں تو اس کے لیے بھی احادیث رسول پاک میں صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم میں بھی حضور نے دعا سکھلائی ہے آپ نے پناہ مانگی ہے من عین لامت حامت من حامت ومن عین لامت تو اس طرح ایک بال بزرگ یہ بھی فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں جو آیت ہے وہ کاد الدین کبر کب ابسار لمبا سمیرا وہ جنون وما ہوا اللہ ذکر اللہ <الْعَالَمِين> اگر یہ کسرت سے پڑے اور اللہ سے دعا مانگے تو اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرماتے ہیں تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو نظر بد لگتی ہے دوسرا نظر بد کا پیشگی علاج بھی ہے اور لگ جائے تو پھر بھی اس کا علاج اسباب کی حد تک کرنا بھی جائز ہے اور اسی لیے بسم اللہ ارقی اللہ انکل ان یوزی اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں جو حدیث پاک میں موجود ہیں تو اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کا منشا یہ تھا ان کے دل میں خیال تھا کہ اتنے بندے جب ایک دروازے سے جائیں گے تو مسئلہ بن جائے لیکن اللہ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ تو کسی کو کوئی بھی دنیا کی تدبیر نہیں روک سکتی اور بعد مفسرین کے رام نے لکھا ہے کہ یہ وجہ بھی ہو سکتی تھی کہ ان نے سوچا کہ جب یہ گیارہ آدمی ایک قد و کامت میں اور ایک خیال میں جائیں تو کہیں وہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ حملہ آور ہیں کوئی ڈاکہ ڈالنے کے لیے آئے ہیں اور تو خدا نہ خدا اور کوئی نقصان ہو جائے لڑائی ہو جائے اور پھر بنیامین کے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو جائے تو بہرحال اس کی اچھا بات اللہ یہ کہتی ہیں کہ بھی اگر یہ سارے خیالات تھے تو پہلی دفعہ جب بیٹے گئے اس وقت خیال کیوں نہیں آیا حالانکہ اللہ لے کے اس وقت تو ان کو آپ نے نہیں کہا تھا کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہوں اس کی علماء نے حکمت بیان فرمایا انہوں نے کہا اصل وجہ یہ ہے کہ اس دفعہ تو بنیامین تھا تو حضرت کو خیال آیا کہ انہوں یوسف کے مسئلے میں بھی خیانت کی تھی اب بنیامین کے مسئلے میں بھی کوئی بہانہ نہ بنائے وہاں کہا تھا نا کہ بیڑی آ کے لے گی آپ کہیں گے جی ہم کٹھے جا رہے تھے ہمیں پکڑ لیا کہا وہی کٹھے نہ جاؤ بابا رہتا رہ نہ رہ جاؤ آگے جا کے کٹھے ہو گیا اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آدمی پہلی دفعہ آئے تو کوئی توجہ نہیں کرتا لیکن جب تعارف ہو گیا کہ یعقوب علیہ السلام پیغمبر کے بیٹے ہیں اور ایک ہی باپ کے بارہ بیٹے ہیں تو یہ بات تو ابھی سر میں مشہور ہو گئی اب جائیں گے تو ہر آدمی دیکھے کوشش کرے گا اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو تعلیم دی اب جناب وہ سارے کے سارے اپنے بھائی کو لے کے آئے وَلَمَّا أَنَا أَخُوكَ فلا تب تما کانو یا اب جب یوسف علیہ السلام کے دربار میں پہنچے تو آپ نے طریقے سے بنیامین کو بلایا اور تخلیے میں لے گئے اور فرمایا کہ بنیامین مت گھبراؤ میں تمہارا بھائی یوسف تو ہوں تو بنیامین نے دیکھا اب تسلی ہاں بھائی یوسف کیونکہ اس وقت بنیامین اور بہت چھوٹے ہو سب سے چھوٹے ان نے کہا بالکل نہ گھبراہ اب الحمدللہ اللہ نے مجھے بادشاہ بنایا ہے اور پھر تو میرے پاس پہنچ چکے کہا اب جب اللہ نے ملا دیا ہے تو اب تو پھر میں واپس جانا نہیں چاہتا مجھے روک لیں کہا یہ کیونکہ میرا نام جو ہے یہاں عدل انصاف تقوی کریم ہونے سے رحم دل ہونے سے معروف ہے اور اگر میں روکتا ہوں یہ تو اللہ جانتا ہے تو میرے بھائی لیکن عام لوگوں کو تو پتہ نہیں ہوگا کہ میں بھائی کو روک رہا ہوں اور ابھی کھل کے بتلانے کا وقت نہیں آیا اللہ کا حکم نے, تو نے کہا کہ اچھا میں کچھ سوچتا ہوں کوئی تدبیر کرتا ہوں تو انہوں نے تدبیر یہ فرمائی اور یہ تدبیر جو ہے کہ بھائی اپنا ان کا ایک برتن تھا بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے پانی پیا کرتے تھے اور وہ اس زمانے میں بڑا قیمتی قسم کا برتن تھا اور بات کہتے ہیں کہ نہیں وہ پانی کے لیے برتن نہیں تھا بلکہ اسی سے وہ اپنا غلہ جو ہے بھر بھر کے پیمائش کی جاتی تھی پہلے دور میں آپ نے دیکھا ہوگا وزن نہیں ہوتے تھے وہ لکڑی کے ایسے بنے ہوتے تھے اسے بھر بھر کے آدمی دیتے تھے کہ یہ اتنی گندم ہو گئی بھئی اتنی پرانچی ہو گئی تو وہ سکھایات ثم أزن مؤزن أيتها العيل إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد سواء الملك ولمن وَلِمَن جَاءَ بِهِ اب ہیمل بیرو ان کا داجی نال ارز و ما کنڈا ساری تھی اب جب ان کو سامان دیا گیا ان کو غلہ دیا گیا ساری چیزیں دی گئیں تو روایات میں آتا ہے تفصیل کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے ملازمین کو سکھلایا کہ جب ان کو تم بھرائی کرو نا تو اس میں دل... یہ برتن بھی ڈال دے اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی اللہ کے نبی نے یہاں بڑے اشکال پیدا ہوئے ہیں ان آیات مبارک میں ایک تو اشکال علامہ نے یہ بھی کیا ہے کہ بھئی آخری یقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں جب وہ دیکھ چکے ہیں کہ میرے بیٹے ایسے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو لے گئے اور پھر آگے جھوٹ بولا اور کپڑوں پہ جھوٹا خون لگا کے لے آئے اور یوسف علیہ السلام کو جا کے انہوں نے کنویں میں ڈال دیا پھر یوسف علیہ السلام کو جا کے بیچ دیا تو جب اولاد اس مقام پہ پہنچ جائے کہ بھئی ایک بھائی کو جا کے بیچ دے اور سام بخش بالکل یعنی بے ذکر کی بار نے کھوٹے پیسوں میں بیچ دیا تو جب اتنے بڑے جرائم کر چکے تھے پھر انہی کو یاقوب علیہ السلام دوبارہ اپنا دوسرا بیٹا بھی دے کے بھیج رہے ہیں اور ان کو گھر سے بھی نہیں نکالا اور وہی لوگ ہیں جو غلہ لے کے جائے، غلہ لینے کے لیے بھی جا رہے ہیں پھر آئے پھر جا رہے ہیں تو آخری یاقوب علیہ السلام نے ایسے لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں کیا تو اس کا راجی جواب یہ ہے بشت علم نے بڑے جواب لکھے ہیں اور اس پہ بڑی بڑی کتابیں ہیں اور بڑی بڑی تفاصیل ہیں لیکن موٹی بات یاد رکھیں کہ اصول یہ ہے کہ اولاد جتنی بری ہو جائے اگر امید اصلاح باقی ہے تو پھر اس کو دور نہیں کرنا چاہیے ورنہ اس سے اور برائی کا امکان ہو سکتا ہے اچھائی کا امکان نہیں ہوتا یعنی فکہ کے نزدیک اب یہ مسئلہ یہ ہو گیا کہ انسان ہے ہے اس کی اولاد ہے بری اپنے ہاتھ میں کون کہتا ہے میری اولاد بری ہو لیکن یہ تو اللہ کے آدمے میں چاہے تو گرو کی اولاد کو اچھا کر دے اچھوں کی برا کر لیکن اگر اولاد ہے یا بھائی ہے یا ہے وہ برے لیکن آپ کو توقع ہے کہ میں اگر لگا رہا کوشش کرتا رہا تو ہو سکتا ہے ان کی اصلاح ہو جائے تو پھر آدمی کو تعلق نہیں توڑتا اسی لیے یعقوب علیہ السلام نے اپنا تعلق اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے ملازمین کو یہ سکھلایا کہ بھئی برتن جو ہے ان کے غلے میں ڈال دیں اور جب یہ کافلہ نکل جائے اور مصر سے باہر نکلے نا پھر جا کے پکڑے ان کو کہ کہیں بھی یہ تم چوری کر کے جا رہے اب اس پر بھی بہت ساری تفاصل ہیں کہ یوسف علیہ السلام بھی تو نبی ہیں اب تو چالیس سال ہو گئے نبوت بھی مل چکی تو یوسف علیہ السلام نے آخر ایسی بات کیسے کی کہ خود برتن ڈال دے اور خود ان کو کہیں گے تم چورو اور پھر باقاعدہ چونکہ ملازموں کی کیا ضرورت ہے کسی کو جا کے کہیں گے تم چورو وہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے کہنے سے ہی کہہ رہے ہیں نا جیسے قرآن کہتا ہے کہ انہیں جا کے کہا کہ ٹھہرو ٹھہرو انکم نے تم تو چورو اچھا بعد علم کہتے ہیں کہ اصل میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ بھی تو چوری تھی نا کہ یوسف کو باپ سے چورا کے لے گئے کنویں میں ڈال کے بیچے اس سے بڑی کوئی چوری ہے انہوں نے کہا تو ٹھیک کہارے کو چور تو ہو چلو اب نہ صحیح پہلے تو چوری کر چکے ہو نا اطلاع کے سارے کو جائز ہے لیکن اصل بات یہ ہے وہی ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے کہ یہ سب کچھ جو بھی یوسف علیہ السلام کر رہے ہیں یہ اللہ کے حکم سے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان سے کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ تعلیم سے کر رہے ہیں جب وہ خود قرآن کہتا ہے کہ قدار کا کتنا یوسف ہم نے تو یوسف کو یہ سکھلایا یہ خفیہ طریق جو ہے ہم نے تو سکھلایا یوسف علیہ السلام تو جب یوسف علیہ السلام یہ تمام معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پہ کریں تو پھر یوسف علیہ السلام کے ذمے اتنی لمبی چوڑی پیسے لانے کی ضرورت کیا ہے کہ ہم کہیں کہ جی نبی ہو کہ آپ نے ایسا کیوں کیا اور پھر ان کا برتن کیوں ڈالا گیا پھر ان کو کیوں آوازیں دی گئیں کہ تم چور ہو اور وہ تو چور نہیں تھے بیچارے وہ تو صاف دامن تھے ایسے الزام ان پہ کیوں لگایا گیا تو یہ ساری ایک اللہ کے فیصلے تھے اللہ کی حکمتیں تھیں اور اللہ تبارک تعالی کی قدرت کا جب فیصلہ ہو اور اللہ جس بات کا حکم دے دے تو وہ بات اللہ کا حکم ہو گیا وہ جائز نہ جائید ہونے کی تو بات ہی ختم ہو گئی جب ایک ترکیب خود خدا آپ سکھلا اسی لیے علماء نے کہا ہے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس کو کہتے ہیں ہیلا اس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے ہیلا اور بڑی بڑی کتابوں میں آپ جب پڑھیں گے تو کتاب الحیل یعنی حیل پر ہیلوں پہ مشتمل کتاب باندھے جاتے ہیں اور خاص طور پہ ہمارے حنفی حضرات جو ہے نا جی علماء احناف ان کو تو اکثر علماء اسی بات کا بہت بڑا تانا دیتے ہیں کہ یہ حنفی تو ہے ہیلے بعد لوگ یہ تو ہر بات میں کوئی نہ کوئی ہیلا نکال ہی دیتے کیونکہ کچھ واقعات کتابوں میں ایسے ملتے ہیں جس کی بنا پر دوسرے حضرات کو یہ بات کہنے کا موقع مل جاتا ہے کہ جیسے ایک آدمی نے قسم کھائی تھی کہ میں آج رات جنت میں سوؤں گا تو کیسے سوئے کسی عالم نے کہا کہ تم مدینہ شریف چلے جاؤ ریاض یاد میں جا کے سو جاؤ ٹھیک ہے تمہاری قسم پوری ہو گئی اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے لیکن میں آج بدی نہیں انورا کیسے پہنچ حضرت ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آئے ان نے پوچھا کہ اچھا حل من ابوا کہ تمہارے ماں باپ میں کوئی زندہ ہیں اس نے کہا میری ماں زندہ ہے فرمایا بس اس کے قدموں میں جا کے لیٹ جاؤ بس قسم پوری ہو گئی کیونکہ الجنت اقدام الامہات کہ ماں کے قدموں کے نیچے تو جنت ہوتی ہے بس بات ٹھیک ہے جس پیغمبر نے کہا رہو تو تم نے ریاض اسی نے یہ بات فرمائی تو اس انداز میں وہ مسئلہ جو تھا تو فوراً حل ہو گیا اس لیے بات لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھے بعد ہیلے جو شریعت کے حکم توڑنے والے ہوں یاد رکھو وہ غلط ہو وہ ناجائز ہیں مجموع ہیں اور کبھی بھی ان کے قریب نہیں جانا چاہیے اور بعد ہیلے ایسے ہوتے ہیں کہ شریعت کے حکم کو نہیں توڑ رہے بلکہ شریعت کے حکم کے پورا کرنے میں ممت و معاون ہو رہے ہیں تو وہی وہ دے جو ہے وہ جائے جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا جی کہ اپنا زکات سے بچنے کے لیے کہ زکوات تو سال پورا ہو تو پھر ہی دینی پڑے گی تو گیارہ مہینے گزرے تو اپنے اکاؤنٹ سے پیسے نکال کے بیوی کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا میرا تو سال نہیں گزرا نہیں پھر جب اس کا سال گزرنے کے لیے آیا تو بیوی نے نکال کے میرے اکاؤنٹ میں ڈال دیے تو سال کسی پہ گزرنے ہی نہیں دیتے نہ سال گزرا نہ زکات دی اچھا ایک ہمارے دیہات میں سنا تھا ایک مولوی صاحب تھے مولوی تو نہیں تھے داڑھی والا مولوی بن جاتا ہے نا تو وہ زکات جو نکالتے ہیں مثلاً زکات اس زمانے میں چار پانچ سو روپئے زکوت بنتی تھی چار پانچ سو روپئے اس دور میں بڑی بات ہوتی تو وہ کیا کرتے کہ ایک بوری گندم کی وہ بھی زکوات اس گندم کی بوری میں جناب وہ زکوات والے پیسے پلاسٹک وغیرہ کسی چیز میں باندھ کے چھپاتے اور کسی غریب کو بلاتے کہتے بھئی یہ گندم کی بوری جو ہے نا یہ زکاط کی ہے لے جاؤ یہ بوری تمہاری اور اس میں جو کچھ ہے وہ بھی تمہارا وہ ٹھیک ہے اچھا وہ کہتا کہ جناب یہ ڈھائی من اس میں گندم ہے اب ڈھائی من گندم کیسے میں اٹھا سکتا ہوں تو آپ مجھے موقع دیں کہ میں جا کے کوئی سواری شواری لے آؤں کل میں کوئی لے آؤں گا کوئی ریڑی شیڑی لے آؤں گا تو پھر اس کو لے جاؤں گا ڈھائی من کی بولی سر پہ اٹھا کے میں جا نہیں سکتا تو وہ کہتے ٹھیک ہے اب جب وہ جانے لگتا تو اس کو پھر بلا لیتے کہتے اچھا بھائی ادھر ہوگا یار تم ریڈی لے کے آؤ آو اور تمہارا دیکھو گھر کتنا دور ہے پھر تم لے آج کل گندم کا کیا بھاؤ ہے اس نے کہا جی سو روپئے کہا ڈھائی بن کے کتنے پیسے ہو گئے سو روپئے نے کہا تمہیں ڈھائی سو, سو مجھے بیچ دو ڈھائی سو لے لو وہاں جا کے گندم خرید لینا کھاؤں کھاؤ اٹھائے پھرو گے اس کو فقیر کو بھی آسانی ہو گئی کہا یار ٹھیک ہے بجائے اس کے ڈھائی من کی بوری اب ریڈی لے آؤ لے جاؤ پتہ نہیں پھر گندم کیسی ہے ریٹ صحیح لگتا ہے نہیں لگتا ہے تو شریف بار مجھے سو روپے من کے حساب سے پیسے دے رہا ہے وہ پیسے لے کے چلے گا اچھا اب یہ آپ نے مجھے بھیج ہے اپنے ہاتھ سے میرے سپرد کرو تاکہ تملیغ اور ملک اور قبضہ سب مکمل ہو جائے وہ دے گیا کہا میں نے تو ساری رکاوت دے دی تھی آپ واپس دے گی تو میں کیا کروں تو یہ ہیل جو ہے یہ ہرا ایک بات کیا ایسے ہی لے کرنا جو ہے لیکن ایسا ہیل لاگے جس میں شریعت اسلام کے قوانین نہ ٹوٹے یاد بلکہ اسلام کے قانون میں اس کو راستہ دیا جائے آپ دیکھیں نا جی ایک آدمی یعنی یا مسلمان ہو اور کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہو جائے کہ آپ اگر اس پر وہ سختی نافذ کرتے ہیں تو وہ اسلام سے بھاگتا ہے تو وہاں ایسے مواقع پر پھر ہیل کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ ایک بڑے گناہ سے بچنے کے لیے ہم جو ہے ہیلا کر کے اس طریقے سے نکل جائے اور اللہ اللہ کے رسول کا فرمان بھی نہ ٹوٹے یہ بھی شرط ہوتی ہے تو اس لیے اللہ باغ نے فرمایا کہ لے کا کدن علی یوسف ہم نے خود یہ یوسف علیہ السلام کو ترکیب سکلا دی کہ بھی ان کے سامان میں برتن رکھ دو پھر جب یہ پکڑے جائیں گے تو نکلے گا بنیامین اور قاعدہ ان کے قانون میں یہ تھا کہ بھی جس کے مال سے آیا چیز نکلے یعنی چوری برامد ہو جائے اس کو آپ پکڑ کے روک سکتے ہیں مقصد تو بنیامین کو روکنا تھا اور بنیامین کا روکنا تو جائز تھا نا بنیامین تو بھائی ہے نا یوسف علیہ السلام کا یعنی ایک جائز چیز کو حاصل کرنے کے لیے تھوڑی بات ایسی ظاہراً نظر آ رہی ہے ورنہ اصل مقصد یوسف کا کیا ہے کہ بھائی کو حاصل کریں اچھا بھائی کو ان لوگوں سے بچائیں جنہوں نے یوسف کو بیچ دیا تھا یوسلام تو اچھا کر رہے ہیں برا کام تو نہیں کر رہے اور بنیامین کی بھی یہ خواہش ہے کہ بھائی جان اب اللہ نے ملایا میں نہیں جانا چاہتا ان کے ساتھ ان کا کیا اعتبار ہے یہ آپ کو بیچ گیا مجھے چھوڑ دیں گے اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ چیزیں جو ہیں تو ورنہ اللہ کے نبی ایسی بات نہیں کر سکتے جو اللہ یا اللہ کے احکام کے خلاف ہو وہ آخر العالمین برادران اسلام واجب الرحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیز نوجوانوں قصص الانبیاء علیہ مسلوات والتسلیم کے سلسلے میں سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ مبارک جس کو اللہ نے خود قرآن میں آسن القصص فرمایا ہے ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین بھی آ گئے بنیامین پر حضرت یوسف علیہ السلام نے بات کھول دی کہ میں یوسف ہوں اور آپ میرے بھائی ہیں اب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کو روکنے کے لیے ایک پیلا فرمایا کہ اپنے ملازمین سے کہہ کے اپنا ایک برتن بنیامین کے غلے میں رکھوا دیا گیا چونکہ قانون یہ تھا کہ اگر کوئی چوری کرتا ہوا پکڑا جائے اور جس سے چوری کا سامان برامد ہو جائے وہ بندہ پھر اسی کی قید میں آ جائے تو یہ بھی ہم نے الحمدللہ عرض کر دیا تھا کہ توریہ یا ہیلا جو ہے وہ شریعت میں اگر کسی جائز کام کے لیے ہے یعنی شریع احکامات کو اس سے توڑا نہیں جا رہا بلکہ شریعت کے احکام پہ عمل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو ایسا ہیلا کرنا جائے لیکن کوئی ایسا ہیلا کیا جائے جس سے اسلام کے احکام کو توڑنا مقصود ہو تو وہ ہرا جیسے رمضان مبارک کا مہینہ آئے اور آدمی بغیر کسی وجہ کے سفر شروع کر دے کتنے جی روزے نہیں رکھنے پڑیں گے متاثروں یا اپنے آپ کو بلا وجہ بیمار ظاہر کر لیں یہ چیزیں شریعت میں حرام لیکن حضرت یوسف علیہ اسلام خود مظلوم تھے انہیں بھائیوں کے ظلم نے ان کو غلام بنا کے بازاروں میں بکوا دیا پھر ان کے بعد بنیامین بھی ان کا نشانہ ہے ستم بنا تو اب اگر حقیقت میں تو وہ اپنے بھائی کو روکنا چاہتے ہیں کچھ آتے تو نہیں کر رہے اور نہ اسی زمن میں ان کو پکڑ کے چوری کی کو سزا دینا چاہتے ہیں کہ باقی بھائیوں کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیں تو غصہ نکال رہے ہیں۔ وہ تو اپنے بھائی کو صرف روکنا چاہتے ہیں جو شریعت میں ان کا حق اور ساتھ اللہ کی قدرت سے اسباب بھی بنتے جائیں کہ پھر پورے خاندان کے جمع ہونے کا ذریعہ بنے پہلے یوسف علیہ السلام اکیلے تھے اب بنیامین بھی آ جائیں گے پھر اللہ چاہے گا اور بھی آ جائیں گے اس لیے وہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کی بہرحال جب ان کی تلاشی بھی گئی تو سامان بنیامین کے اس غلے کی بوری سے نکل آیا تو آپ نے فرمایا عجیب بات ہے یہ دیکھو تم تو کہتے تھے کہ ہم چور نہیں ہے کامان تو تمہارے سے نہیں کر رہا اب وہ بھی غصے میں آ گئے احباب کرام اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر اندرا سیم فرمائیں